میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چند کے ناظرین شان نظور لے کر ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں, ہم میں ہیں ابتدان درد پاک کی فضیلت سماد کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا فرمان مبارک کا حضمت علی شان ہے جو شخص صبحوں کے وقت تین بار اور شام کے وقت تین بار میری ذات پر تروشری پڑتا ہے اللہ تبارک و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 کی کچھ تشریح اور اس سے مسائل جو علماء کرام نے ثابت کیے ہیں جو بیان کیے ہیں ان مسائل کا بیان کیا جاتا ہے ما قبل سلسلے کے اندر ہم نے تبدیلِ قبلہ کے حوالے سے تحویل قبلہ کے حوالے سے ہم نے سلسلے میں گفتگو کی تھی اور پورا کلام وہ سنا کہ کعبہ معظمہ کو قبلہ بنایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس چاہت پر آپ صلی اللہ علیہ و وسلم کی اس دلی تمنا پر جو آپ چاہتے تھے کہ میرا قبلہ بھی وہی کعبہ معظمہ بن جائے جو کہ انبیاء کا قبلہ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسا علیہ السلام تک انبیاء کرام علیہ السلام ان کا قبلہ وہ کعبۂ معظمہ رہا آپ صلی اللہ علیہ ول وسلم کے دل میں بھی خواہش یہی پیدا ہوئی کہ میرا بھی قبلہ وہی یہی کعبۂ معظمہ کو بنا دیا جائے اللہ تعالی نے آپ کے اس خواہش کو پورا فرمایا اور قرآن مچید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ اس محدود کا حکم ارشاد فرما کر تحویل قبلہ کا اللہ تعالی نے حکم ارشاد فرما دیا آج ہی اسی مناسب سے ہم حج بیت اللہ کا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ویسے بھی ان دنوں میں بطور خاص آج ان ایام کے اندر اس موضوع کا چناؤ کرنا انتخاب کرنا وہ اس وجہ سے تھا کہ ابھی بطور خاص حج کے لیے کافلے تیار ہو رہے ہیں اور فارم بھرے جا رہے ہیں یعنی کافلے تیار ہونے سے مراد ہی یہی ہوتا ہے کہ جن دنوں میں حج کی تیاری کے لیے فارم بھرے جا رہے ہوں اور قانونی تقاضے یہ پورے کیے جا رہے ہوں اور تاکہ اگر یہی تقاضے چونکہ پورے نہ ہوں تو پھر آدمی کا وہاں پہنچنا ہی گویا کہ ایک طرح کا ناممکن ہی ہوتا ہے تو اس وجہ سے تاکہ اس موضوع کی اہمیت پتہ چلے اور حج اللہ تبارک و تعالی کا مسلمانوں پر جو فریضہ ہے اور زندگی میں ایک بار ہے کئی ایسے فرائض ہیں نماز ہم پڑھتے ہیں دن میں پانچ بار نماز پڑھی جاتی ہے زکوٰۃ ہے تو زکوات سال میں ایک بار دی جاتی ہے اور لیکن ہر سال زکوات دی جاتی ہے جو صحب حیثیت مال والے ہیں ان پہ زکوٰۃ ہر سال ہے رمضان کے روزے ہیں تو ہر سال وہی رمضان کے روزے ان کو رکھنے ہوتے ہیں لیکن حج کا جو فریضہ ہے یہ وہ فریضہ ہے جو زندگی میں ایک بار فرض آدمی پر اور وہ بھی اپنی شرائط کے ساتھ ہر انسان پر نہیں ہے منستتا سبیلا جس کو وہاں پہنچنے کی طاقت سکت ہے اور استطاعت ہے انشاءاللہ اللہ اپنے موضوع میں اس کے اوپر بھی کچھ کلام اور گفتگو کریں گے بڑھتے ہیں ہم مشاعد مبارکہ کی طرف کے جس کا آج ہم شان نسول سنتے ہیں بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ سبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ دوسرے پارے کے اندر ارشاد فرمایا بسم اللہ رحمانحیم یس القا یس ال کا قل اہل ال للناس والحج وليس ولی سلبر تلبیو تمین ظہوریہ ولا کن البر من تقا طلبیو تمین ابوابی ہا وَتَّقُ اللَّهَ <تُفْلِحُون> ترجمہ. تم سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں تم فرما دو یہ لوگوں اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ ہاں اصل نیک تو پرہیزگار ہوتا ہے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ یہ آیت مبارکہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم سے لوگوں نے سوال کیا اور وہ سوال کس چیز کے بارے میں کیا چاند کے بارے میں کیا چاند کے نئے نئے چاند کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ آیت حضرت معاذ بن جبل ردی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی ردی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے متعلق سوال کیا اس کے جواب میں چاند کے گھٹنے بڑھنے کے سبب کی بجائے اس کے فوائد بیان کیے کہ وہ وقت کی علامتیں ہیں یہ بات ارشاد فرمایا کہ وہ وقت کی علامتیں ہیں اور آدمیوں کی ہزار ہاں دینی دنیاوی کام وہ اسی سے متعلق ہیں زراعت ہو تجارت ہو لین دین کے معاملات ہوں روزے ہیں عید کے معاملات ہیں اگر عورتوں کو عدت کے معاملات ہو جاتے ہیں شوہر کا انتقال ہو جائے یا اسی طریقے سے جو ہے وہ مخصوص دودھ پلانے کی مدت ہے اسی طریقے سے امید سے ہو جائے تو یہ ساری ان چیزوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ, یہ اوقات کی گویا کے ایک علامتیں ہیں اسی طرح حج کے اوقات بھی اسی سے معلوم ہوتے ہیں تو جو چاند کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو اس کے فوائد بیان کیے یہ چاند جب گھٹتا ہے یا چاند جب بڑھتا ہے اس سے لوگوں کو ان دنوں کے ان ایام کے بارے میں اطلاع ہو جاتی ہے کہ اب کون سے دن چل رہے ہیں کون سا ابتدائی دن چل رہے ہیں درمیانے دن چل رہے ہیں یا آخری دن چل رہے ہیں کیونکہ شروع میں جب چاند باریک ہوتا ہے تو دیکھنے والا جان لیتا ہے کہ یہ بالکل ابتدائی تاریخی ہیں اور جب چاند پورا روشن ہو جاتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مہینے کی درمیانی تاریخیں ہیں اور جب چاند چھپ جاتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ مہینہ جو ہے وہ اپنے اختتام پر ہے پھر مہینوں سے سال کا حساب ہوتا ہے تو گیا کہ یوں کہہ لے کہ یہ ایک ایسی قدرتی طور پر ایک ایسی جنتری ہے کہ جو ہمیں آسمان کے ان صفات پہ نظر آتی رہتی ہے اور اسی سے لوگ پڑے ہوئے ہوں یا نہ پڑے ہوئے ہوں برسوں سے صدیوں سے اس سے اندازے بھی لگا کر وہ اپنی زندگیوں کے روز مرہ کے معاملات کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں اور اسی طریقے سے اپنی زندگیوں کو گزار رہے تھے اگرچہ اب جدید آلات اور سب چیزیں یہ موجود ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے ٹائم پیریڈ وقت ان کا اندازہ کر لیتے ہیں لیکن اس سے ہم اگر پیچھے جاتے ہیں تو لوگ اگر نماز پڑھتے تھے تو وہ بھی سورج کی علامت کو دیکھتے ہوئے سورج کو ہی دیکھ کر کہاں سورج پہنچ چکا ہے ڈھل چکا ہے کتنا اٹھ چکا ہے درمیان میں آ چکا ہے سورج اپنے ایک مسل ہو چکا ہے دو مثل ہو چکا ہے غروب ہو چکا ہے تو یہ ساری ان چیزوں کو پھر صبح کا فجر کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ چاند اور ان سورج ان کے ساتھ یہ اوقات کے بہت بڑا گویا کے پورا ایک یہ نقشہ ہے اور اسی سے لوگوں نے صدیوں سے اپنی زندگیوں کو گزارا اور اسی سے فوائد حاصل کرتے رہے اور بہت سے یہ حساب جو ہے وہ اسی سے ہی ظاہر معلوم ہوتے ہیں اور ابھی بھی بہت سے شہری طور پر آکام بھی وہ چاند سے حساب رکھنا ان کا ضروری ہوتا ہے مثلا انسان کی بلوغت کے حوالے سے کہ انسان بالغ کب ہوتا ہے اس کی عمر کے حوالے سے جو اس کے بلوغت کا سال کے حوالے سے تو یہ بھی چاند کے حساب سے ان چیزوں کا حساب یعنی عام وہ حساب نہیں لیا جاتا کہ یہ بارہ سال کا ہو چکا ہے پندرہ سال کا تو یہ جو بارہ سال ہیں یا تیرہ سال ہیں تو یہ اسلامی سال اس سے مراد لیے جاتے ہیں تو شرن اگر مرد کے لیے لڑکے کے لیے جس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ بارہ سے پندرہ سال اس کے دوران اگر بلوگت کی علامت ظاہر ہو جائے تو اس کو بالغ شمار کر لیا جائے گا جب اس کے اوپر علاماتیں بلوغت میں سے کوئی چیز ظاہر ہو جائے اور اگر نہ ہو تو پندرہ سال جب اس کی عمر ہو جائے تو وہ پندرہ سال کی عمر میں بالغ شمار کیا جائے گا اور بالغ ہونے کے ناطے جتنے شریعت مطرہ کے اندر وہ احکامات ہیں جو بالغ کے اوپر لازم ہوتے ہیں کیونکہ بالغ ہی وہ گویا کے شریعت متحرہ میں جب نماز کا ہم اباب پڑھیں یا زکوات کا پڑھیں یا حج کا پڑھے تو بالغ بالغ بالغ یہ اس کی ابتدائی گویا کی شرائط میں سے ہوتا ہے تو اس لیے ان احکامات کا بھی ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے یوں ہی روزہ ہے یوں ہی عیدین حج کے مہینے اور زکوٰۃ کا سال پورا ہونا کیونکہ یہ سب چاند کے حساب سے بہت سے لوگ زکوٰۃ کے حوالے سے اپنا حساب یاد رکھتے ہیں کچھ دسمبر رکھ لیتے ہیں کچھ جنوری رکھ لیتے ہیں وہ شاید اپنی سہولت کے پیش نظر اور یا اپنے کاروبار کو دیکھتے ہوئے کہ ہم ان مہینے کے اندر اپنے کاروبار کی کلوزنگ کا سلسلہ کرتے ہیں پچھلا حساب کتاب چیک بیلنس سب معاملات کرتے ہیں بی بھی سی میں نہیں بلکہ زکوات کے حوالے سے ہمیں ضرور جو ہے وہ کسی مفتی صاحب سے دارالطل سن سے آپ کو رہنمائی لینی چاہیے کہ زکوت کا ہمارا مہینہ کب کس مہینے میں ہمارے اوپر وہ سال ختم ہو رہا ہے اور شریع طور پر اس کا اعتبار چاند کے حساب سے یعنی اسلامی مہینے کے اعتبار سے وہ لیا جائے گا کمری اعتبار سے لیا جائے گا اس کو عام کیلنڈر کے حساب سے اس کا حساب نہیں کرتے تو اس سے پتا چلا یہ آیت مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرما دی اور یہ آیت مبارکہ ان کے جواب میں نازل ہوگی جنہوں نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اس چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے اس کی علامات کے فوائد کیا ہیں اس میں یہ بات فرمائی کہ یہ لوگوں کے لیے مواقعت حج ہیں لوگوں کے لیے اوقات بھی ہیں اور حج کے مواقعت بھی ہیں تو یہ ایک اس کے فوائد کو بیان فرما دیا آگے آئے مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا ولیسل برتا ظہوریہ ولا کن الرا من تقا ارشاد فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ ہاں اصل نیک تو پرہیزگار ہوتا ہے وجہ اس کی یہ تھی یہ حکم جو نازل ہوا تو اس کا شان نزول یہ بیان کیا گیا فرمائے کہ زمانے جہلیت میں لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب وہ حج کے لیے اہرام باندھ لیتے تو اپنے مکان میں اس کے دروازے سے داخل نہ ہوتے اگر ضرورت ہوتی تو پچھلی دیوار توڑ کر آتے اور اس کو نیکی جانتے اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے تم گھروں کے پیچھے سے آؤ اصل نیکی تقوی، اصل نیکی خوف خدا اصل نیکی آکام الہی کی اطاعت ہے یہ آیت مبارکہ اس چیز کے بیان کے بارے میں یعنی نازل ہوئی اور ایک وہ جو بری رسم اور وہ بری رسم کو بھی گویا کہ انہوں نے اپنے اندر نیکی بنا کر اس کو نیکی گمان کر کے اپنے اندر شمار کیا ہوا تھا تو اس کے رد میں یہ آئےت مبارکہ کا نزول ہوا اس سے یہ ایک بات بالکل واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ کسی ایسی چیز کو کہ جس کے بارے میں اپنے طور پر ہی اس کو نیکی تصور کر لینا اس کو ایسی چیز کو اپنے طور پر ہی نیکی تصور کر کے اور اس کے اوپر یعنی من تصور بنا کر اس پر عمل کرتے رہنا اور اسی کو ہی نیکی بنا لینا یہ تصور درست نہیں ہے بلکہ اس کے لیے ضرور علماء کرام سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے بہت سی چیزیں بعض اوقات ایسی رائج ہو جاتی ہیں کہ جس کا نیکی کے ساتھ بظاہر کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کو نیکی والا کام شمار بھی نہیں کیا جاتا بلکہ بعض اوقات اس میں کئی چیزیں گنا کی ایڈ, ایڈ ہو جاتی ہیں اور گنا کے کام شامل ہو جاتے ہیں اور لوگ اس کو اپنے وہم و گمان کے مطابق ثواب سمجھتے ہوئے اس کام کو بجا لاتے رہتے اور اس کام کو کرتے رہتے ہیں تو اس لیے کسی چیز کے بارے میں ثواب ہونے کا اس کے بارے میں ضرور ہمیں علمائی کرام سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کئی کسی معاملے کے اندر گناہ کے اندر بھی پڑ رہے ہوں اور اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی نیکی کا عمل ہے لیکن اس کے باوجود دوسری طرف کوئی شخص اپنے کسی اناد کی وجہ سے یا اپنی کسی اور وجہ سے اس چیز کو خامخا کر دے حالانکہ وہ ایک کام ثواب کا کام گئے وہ ایک کام نیکی کا کام گئے اور دوسرا اس کو خامخہ رد کر دے تو اس میں اپنی مرضیوں کو دخل نہیں کرنا چاہیے بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ ول وسلم کے فرامین ہیں دین متین کے جو واضح اصول و ضوابط ہیں قواعد ہیں اس کے مطابق ہمیں ضرور اپنے ان معاملات کو دیکھنا چاہیے اور ان معاملات کے اندر ہمیں افراد اور تفرید دونوں سے بچنے کی بہرحال بہت زیادہ حاجت اور ضرورت ہے آگے آئے مبارکہ میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزفد فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ترجمة حج چند معلوم مہینے ہیں تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو اور نہ کوئی گناہ ہو اور نہ کسی سے جھگڑا ہو اور تم جو بلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے اور زیادہ راہ ساتھ لے لو بس سب سے بہتر زیادے راہ یقیناً پرہیزگاری اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو اس میں اللہ مبارک بطالہ نے حج کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ حج کے چند معلوم مہینے ہیں حج کے چند معلوم مہینے ہیں جن کو اشہور حج کہا جاتا ہے اشہور حج شوال زی اور ذی کے عیام ذی کے جو دس دن رہتے ہیں تو ان میں شوال سے گویا کہ یہ اشہور حج ہیں ان کو شو شوال کو ذکاد کو اور ذی کو ان کو اشہور حج کہا جاتا ہے اور ایک ہے حرمت والے مہینے وہ چار مہینے ہیں وہ جدا مہینے ہیں ان میں دونوں میں فرق ہے اشہور حج جدا ہیں حرمت والے مہینے ان میں شوال کو نکال کر زکادا زلحجہ اور محرم اور رجب المرجب یہ چار مہینے جدا ہیں لیکن اشہور حج جو ہیں وہ یہ تین مہینے شوال ذکات اور ذی اور ذیلحج کے ابتدائی دس دن اب مین جو حج کے ایام ہوتے ہیں یعنی شوال میں جو گئے وہ شوال میں احرام اگر کوئی پہن لیتا ہے حج کا تو یہ بلا کر حج جائز ہے البتہ اس سے پہلے حج کا احرام باندھنا اس کو چونکہ مکرو فرمایا گیا ہے اور حج کے مین ارکان جو ادا کیے جاتے ہیں مین افعال جو ادا کیے جاتے ہیں جن کو ایام حج گویا کے کہا جائے تو وہ ساتویں ضلحج سے لے کر بارہویں ضلع تک ان کو ایام حج کہا جاتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ, و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فمن فاردہ فی ہند ن تو جو ان میں سے حج کو لازم کر لے ان ایام میں سے ان, ان مہینوں میں اپنے اوپر یعنی حج کو لازم کر لے جو شخص احرام باندھ لے تو اب اس کے اوپر چند باتیں وہ بہت زیادہ جو حج کی پابندیاں ہیں وہ زہر اس کے اوپر لازم ہو جاتی ہیں ضروری ہو جاتی ہیں تو ان باتوں کا یہاں پہ ذکر فرمایا اور ان میں سے رفس کا ذکر کیا فسوق کا ذکر کیا کہ نہ ان کے اندر کسی طرح کا جو عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو نہ کوئی گناہ ہو نہ کسی طرح کے کوئی جھگڑے کے معاملات ہوں اس میں جو ہم آیت مبارکہ کا شان نزول بیان کریں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا و اور زاد راہ ساتھ لو ارشاد فرمایا زاد راہ ساتھ لو کچھ لوگ حج کے لیے یمنی لوگ حج کے لیے بغیر سامان کے روانہ ہو جاتے اور معاملہ کیا ہوتا کہ جب روانہ ہو جاتے اور اپنے آپ کو کہتے کہ ہم بہت بڑے متوکل ہیں تبکل کرنے والے ہیں ہمیں ان بظاہر ان چیزوں کی کوئی حاجت نہیں ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں اور وہ متوکل کے طور پر جو ہے وہ چلے جاتے جب مکہ مکرمہ پہنچ جاتے تو اب لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے اور لوگوں سے سوال کرتے پھر کسی جگہ خیانت کرتے کسی جگہ وہ کوئی چیز جو ہو, جس طرح بھی حاصل ہو غصب کی صورت میں کسی صورت میں وہ اس چیز کو حاصل کر لیتے لے لیتے تو اللہ سبارک و تعالی نے اس چیز کو بیان فرما دیا ب تصب و د کہ زیادے راہ ساتھ لو یعنی حکم ہوا کہ سفر کا جو سامان ہے اسے ساتھ لو دوسروں پر بوجھ نہ بنو سوال نہ کرو کیونکہ یہ تمام چیزیں جو سوال کرنا ہے دوسرے سے مانگنا ہے یہ تو خود تبکل کے خلاف ہیں یہ چیزیں تو تبکل اسی چیز کا نام نہیں ہے کہ اور سامان ساتھ لینا یہ توکل کے برخلاف نہیں ہے پھر ارشاد فرمایا کہ بہترین زیادہ راہ وہ تکوا ہے یعنی اپنا سامان تو ساتھ لو لیکن ساتھ ساتھ زیادہ راہ وہ یہ بھی ساتھ ہونا چاہیے کہ جب آدمی حج کے فریضے کے لیے جا رکھا گئے تو اس فریضے کے لیے راہ میں جاتے ہوئے اس کے پاس زادے راہ میں تکوا ہو پرہیزگاری ہو نیکی ہو اور اس تکوا اور پرہیزگاری کے ساتھ وہ اللہ کے حضور ایسا حاضر ہو جائے اور ایسی شرمندگی کے ساتھ وہ حاضر ہو جائے ایسی ندامت کے ساتھ وہ اللہ کے حضور حاضر ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں وہ اپنے گناوں سے معافی اور استفار کرتے ہوئے اس سفر کے دوران گناہوں سے بطور خاص بچتے ہوئے حج کی پابندیاں جو شریعت مطالعہ میں لازم ہے ان کے اوپر بطور خاص خیال کرتے ہوئے ان کو اپنے اوپر لازم رکھتے ہوئے یہ حج کے ارکان کو ادا کرے تو یہ بہترین زیاد راہ ہے جسے فرمایا گیا کہ تکوا بہترین زاد راہ ہے اور تقوا اصل یہی ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا یہ جذبہ لیتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اگر وہ حج کے یہ معاملات کو ادا کرتا ہے تو یہ علماء کرام نے حج مبرور کی علامات میں سے اسے بیان فرمایا ہے اور اس, اس شخص کے حج کو حج مبرور ارشاد فرمایا کیا گیا دیکھیے کئی چیزیں ایسی بیان کی گئی ہیں حج مبرو تو ایک بہت الگ سے ٹاپک ہے پورا مضمون ہے ایک حدیث ہے روایت میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ مالدار لوگ سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے مالداروں لوگوں کے لیے بیان کیا گیا کہ سیر و تفریح کے لئے حج کریں گے اور درمیانے لوگ جو ہوں گے وہ تجارتی معاملات کے لیے حج کریں گے تجارت کے لیے وہ حج کریں گے اور آگے یہ ارشاد فرمایا کہ کرنے والے قرآن پڑھنے والے وہ سنانے کے لیے حج کریں گے اور فقرا مانگنے کے لیے حج کریں گے یعنی ایسا بھی ایسے بھی افراد ہوں گے ہم کسی کے اوپر یہ گمان نہیں کریں گے ہم کسی کے اوپر یہ بدگمانیاں نہیں کریں گے کہ اس نے سیر و تفریق کے لیے حج کیا اس نے تجارتی معاملات کے لیے حج کیا یا اس نے صرف جو گئے وہ اپنا فن دکھانے کے لئے حج کیا یا یہ بھیک مانگنے کے لئے اس اس نے حج کیا ہم کسی کے دل پر ہم جو گئے وہ کوئی کال نہیں کر سکتے ہم کسی کے دل کی باتوں کو نہیں جان سکتے لیکن میں اور آپ سب اپنے آپ کے بارے میں ضرور جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے اس کل بک کا جو ارشاد فرمایا ہے اپنے دل سے بھی فتوا لو اپنے دل سے پوچھو دل میں یعنی اگر ضمیر زندہ ہے تو وہ بالکل ضرور آدمی کو کئی بورے معاملات کے اندر جھنجھوڑتا ہے وہ کہتا ہے دل سے آواز آتی ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے دلوں کو سیدھا رکھنا دلوں کو ستھرا رکھنا نیتیں اچھی رکھنا یہ بہت اچھا عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم کی حدیث مبارک ہے ارشاد فرمایا جب کوئی حاجی حلال مال, سے مال کے ساتھ حج کے لیے نکلتا ہے اور اپنی سواری کے رکاب میں اپنا پاؤں رکھ کر لبیک کہتا ہے تو آسمان سے ایک منادین ندا کرتا ہے لبیک وسادعق تیرا زاد راہ حلال ہے اور تیری سواری حلال ہے تیرا حج مبرور اور گناوں سے پاک اور تیرا حج مبرور ہے گناہوں سے پاک ہے اور جب کوئی حجی حرام مال سے حج کرنے کے لیے نکلتا ہے اور اپنا قدم رکاب کے اندر رکھ کر کہتا ہے لبک لب تو آسمان سے ایک منادی ندا دیتا ہے وہ کیا کہتا ہے لا لب ولا سانٹ کوئی لب نہیں نہ ہی تیرے لیے کوئی لب اور نہ ہی تیری لبائی قبول نہ ہی تیرے لیے کوئی خوشخبری ہے وہ کہا تیرا زاد راہ حرام ہے نفقا حرام ہے تیرا حج گناہوں سے پرپور ہے تیرا حج مبرور نہیں ہے تو حج کے لیے جہاں دیگر ان معاملات کے ہم تیاری کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ حج کے لیے روحانی طور پر باطنی طور پر جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کے لیے بھی بہت اشد ہمیں تیاری کرنی چاہیے باطنی طور پر باطنی ان امور اور گناہوں سے بچنا ظاہری زیادے راہ یہ سب معاملات حلال کے پیسے ہوں حلال کی زیادہ راہ ہو حلال کے معاملات ہوں اور گناہوں سے بچتے ہوئے اپنے حج کو ادا کرنا مدری کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دنوں میں بطور خاص حج کے لیے فارم بھرے جا رہے ہیں ایک مسلمان پر اس چیز کو ضرور سیکھنا لازم ہوتا ہے کہ کم از کم اس کو یہ معلوم تو ہو کہ مجھ پر حج فرض بھی ہے کہ نہیں فرض یہ معلوم تو اس کو ہونا چاہیے یعنی ایک ہے کہ حج فریضہ ادا کرنا ایک ہے اس کی معلومات تو لے کہ حج فرض یعنی جب وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ یہ مال ہے کچھ یہ مال ہے یہ لیکن وہ اپنے گمان کے مطابق یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ مال تو میں نے اس ضرورت کے لیے یہ مال اس ضرورت کے لیے یہ مال ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس ہے ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہے نا. اب وہ تو ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے. اور یا اپنا کچھ ہے بس اپنا روزمرہ جو بھی معاملہ چلا رہے ہیں. لیکن ایک وہ ہے کہ جو جس کے پاس وہ گھر میں رہ رہا ہے لیکن پھر اور بھی کوئی ایکسٹرا گھر ہے دکان ہے کاروبار ہے پھر مزید مال ہے لیکن اس کے باوجود وہ ابھی تک حج کے حوالے سے اس نے حج کا فرض ادا نہیں کیا ہوا تو کم از کم اس چیز کی اس کا علم سیکھنا یہ تو ضروری ہے اس کو معلومات تو کرنی چاہیے کہ مجھ پر حج فرض ہے یا مجھ پر حج فرض نہیں ہے تو اس بارے میں ان دنوں میں چونکہ حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں تو ضرور معلومات حاصل کی دی. اسی طرح اسلامی بہنوں کے بھی معاملات دے. اسلامی بہنوں کے حج پہ جانے کے لیے اگرچہ وہ شرعی سفر کے اعتبار سے محرم کی بھی ضرورت ہوتی ہے ساتھ لیکن بعض اوقات ان کے پاس ایسی استطاعت اور مالیت ہوتی ہے کہ اپنے اخراجات کے ساتھ ساتھ وہ محرم کے بھی اخراجات کی طاقت موجود ہوتی ہے تو اب ان کو بھی ضرور اس بارے میں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے اور اپنے حج کے فریضے میں کسی طرح کی کوتا نہیں برتنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم نے جب فریضہ حج کو بیان فرمایا تو ایک صحابی کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں یار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم کیا یہ حج ہمیں ہر سال کرنا ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کچھ نہ فرمایا خاموش رہے انہوں نے پھر پوچھا آپ پھر خاموش رہے انہوں نے پھر پوچھا پھر آپ خاموش رہے اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا لو قلت تو نام اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو یہ واجب ہو جاتا اور تمہیں استطاعت اس کی نہ ہوتی یعنی تم مشقت میں آ جاتے تکلیف میں آ جاتے قربان جائیں مستعفی جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اس حوالے سے بھی امت پر شفقت فرمائی اگر ہر سال حج کا فریضہ لازم ہو جاتا اگرچہ مالداروں پر ہی ہوتا تو کتنے مالدار ہیں لاکھوں مالدار ہیں تو یہ لاکھوں لاکھوں اگر پہنچنا ہوتا تو واقعی کتنا بڑا حرج ہوتا اور کتنی بڑی ایک طرح کی مشقت میں پڑ جاتے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یوں نہیں اچھا فرمائی اس سے یہ بھی پتہ چلا میرے آکار یہ سلاط اسلام یہ اختیارات رکھتے ہیں کہ اگر آپ کہہ دیں زبان سے نکل جائے اللہ ویسے فرما دیتا وہ شریعت کا حکم بن جاتا ہے اور وہی آ, اب امت کے لیے فریضہ بن جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ ول وسلم نے کئی عادی سے مبارکہ میں حج کی ترغیبات کو ارشاد فرمایا حج نہ کرنے والوں پر کتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا وہ عتی سے پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت ہو زادے راہ ہو کوئی ظالم بادشاہ رکاوٹ نہیں مرض رکاوٹ نہیں پھر بھی حج کے لیے نہیں جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں کہ وہ اب نسرانی مرے یا یہودی ہو کر مرے اللہ اکبر اس کی موت نسرانی ہو کے ہو یا یہودی ہو کر ہو جو حج کا فرض ہونا کوئی معنی نہیں ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے پھر بھی حج کے لیے نہیں جاتا تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے اور اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے ابھی بہت وقت پڑا ہے بوڑھے ہوں گے تو چاہیں گے جوانی میں کوئی حاجی صاحب بھی کہتا ہوا عجیب سا لگتا ہے نوجوان لڑکے کو کوئی حاجی صاحب کہہ رہا ہوں تو تھوڑی سی بڑھا پائے گا سفیدی آئے گی پھر لوگ بھی حاجی صاحب کہیں گے تو چلو حاجی صاحب لگیں گے تو صحیح لیکن شریعت کی طرف سے جو یہ فرض ہے یہ بالغ ہونے کے بعد جب بلوگت کے پہنچ گئے تو پھر دیگر اقامات کے ساتھ یہ بھی معاملہ آ جاتا ہے ہاں استطاعت ضرور ہے وہ بالکل ضرور دیکھی جائے گی طاقت آپ کے اندر آج ہر ایک پہ نہیں ہے زندگی میں ایک بار ہے ہر ایک پہ نہیں ہے جو غنی ہے ولی اللہ سے بئی یہ اللہ کے لیے جو فرض ہے اس حج بیت اللہ کا تو یہ کس کے لیے جس کو اس کی طرف پہنچنے کی طاقت ہے؟ اب وہ استطاعت ہیں وہ اپنی شرائط ہے اور اس کے اندر پوری وہ اگر وہ شرائط پائی جاتی ہوں تو اس بارے میں ضرور آپ معلومات بھی لیجئے دار الطاحل سنت آپ کے شہروں میں اگر قائم ہے تو آپ وہاں رابطہ کیجئے دارالطا علیہ سنت کے نمبرز آپ اسکرین پر وقتاً وقتاً دیکھتے رہتے ہیں آپ ان نمبرز پر آپ کال کر کے اپنے بارے میں ضرور معلومات لیجئے کیونکہ کسی طرح کی بھی اس بارے میں کوتا نہیں برتنی چاہیے اور اپنے اگر حج فرض ہوتا ہے تو ضرور اس کو جل سے جلد اس کو ادا کر لینا چاہیے تاخیر کرنا حج میں بلا, وج... بلا اجازت شری یہ آدمی کو گناگار کرتی ہے یعنی حج تو پھر بھی ادا ہو جائے گا اگر کسی پہ بیس سال میں فرض ہو رہا تھا اس نے جا کے پچیس سال میں کیا حج تو ادا ہوگا اور لیکن یہ گنا کے اندر آیا کہ اس نے اتنی اس کو تاخیر کر دی تو ایک ہے معاملہ ایک عمل ہے تو اس کا فوراً جلد سے جلد کر لینا ہی اسی میں آفیت ہے اسی میں بھلائی ہے تو اس بارے میں ضرور رہنمائی حاصل کریں سنجیدگی کے ساتھ اس فریضے کے بارے میں سوچیں اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو بار بار حچ بیت اللہ کی سعادتیں عطا فرمائیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ سوچا ہوا تھا بڑے ہوں گے تو جائیں گے لیکن جب وہ بڑھاپے میں پہنچتے ہیں تو یقین کیجئے وہاں پہنچ کر پھر کہتے ہیں کاش جوانی میں آتے ہیں. کاش جوانی میں آتے ہیں. ہم نے بہت بہت وقت گزار لیا جوانی میں آتے تو بہت اچھا ہوتا تو حج کے اپنے ارکان ہیں زہر ہے اس کے اندر بدنی طاقت حج جو ہے وہ مالی اور بدنی عبادت ہے بدن کی طاقت بھی خرچ ہوتی ہے مال بھی خرچ ہوتا ہے تو اگر بڑھاپا ہو زوہ ہو تھکن ہو اور یہ سب معاملات ہیں تو پھر طواف بھی کرنے ہیں پھر اس کو عرفات بھی جانا ہے مضطلفہ بھی جانا ہے منا میں یہ رمی جمرات ہے کبھی یہاں کبھی وہاں سب معاملات ہیں اس کے اندر زہرے رہ آدمی کی توانائی بھی خرچ ہوتی طاقت بھی چاہیے تو جوانی میں کریں تو اور انشاء اللہ اس کا لطف ہے اور انشاء اللہ ثواب تو ثواب ہے ہی انشاءاللہ لیکن لطف بھی بہت آئے گا عبادت میں اللہ تبارک تعالی ہم سب وہ ضوقہ فرمائے اور بار بار یہ حاضریاں عطا فرمائے اور جو دل میں تڑپ رکھتے ہیں اسباب نہیں ہیں رب کعبہ ان کے لیے بھی اسباب پیدا فرمائے اور انہیں بھی اپنے گھر بلائے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ دکھائے آمین بجاہی نبی جل آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ